ہاں یہ بھی اچھا پوچھا آپ پانی کا جہاز یا کشتی دیکھیے سب سے پہلے اصول یہ ہے کہ جہاں نماز پڑھی جائے وہ جگہ زمین پر قائم ہو یا زمین ہو اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا چلتی ریل گاڑی پر نماز نہ پڑھی جائے خصوصاً فراز یا فجر کی سنتیں اس کو منع کیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو رہیں اور ہماری ہاں تو آپ جانتے ہیں کہ ریلوے نے اتنی ترقی کی ہے کہ ایک مرتبہ ٹرین اپنے وقت پہ, پہ پہنچ گئی کینٹ اسٹیشن پہ لوگ بہت تالی بجا کے اسٹے بھائی واہ واہ واہ وا, تو بڑے ٹائم سے پہنچ گئی تو اس نے بتایا ٹی ٹی نے کہ کل کی ہے یہ اب مجھے بتائیے راستے میں اتنی کھڑی ہوتی گھنٹوں آپ جب چاہے نماز پڑھ لیں اپنی جب ٹرین کھڑی ہو جا باوجو ہیں تو کبھی آپ کو دشواری نہیں ہوگی ٹرین چلتی ہوئی ٹرین میں نہیں پڑھے ہاں کب پڑھیں گے کہ جب نماز جانے کا وقت ہو جائے خدا خاص خاصتا اور ٹرین چل رہی ہے نماز قضا نہیں کریں گے ٹرین پہ پڑھ لیں گے پڑھنے کے بعد اپنے منزل مقصود پر جا کر پھر اس کا ایادہ کریں گے ٹھیک اب آئیے پانی کا جہاز چل رہا ہے یا کشتی چل رہی اس پہ نماز اگر آپ نے اس کو کھڑا بھی کر دیا تب بھی پانی پر زمین پر تو نہیں اس لیے جمہور علماء کے نزدیک چونکہ کشتی حضور علیہ السلام کے دور سے ہے صحابہ کرام کے دور سے ہے تو صحابہ کرام علی مریدوان میں جنگوں میں جاتے اور کشتی پر نماز پڑھتے اور صرف اس میں مسئلہ یہ کہ کشتی اگر کنارے لگی ہو جہاز اگر دھکے پر ہو اور یہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے کہ نیچے اتر کر پڑھیں لیکن کبھی کبھی اگر مسافر جہاز ہو نیچے اترنے کی ممانت ہے امیگریشن کے قانون کے مطابق اب جہاز پر پڑ لیں لیکن اگر اترنے کا یعنی موقع ہو تو اب کشتی پر نہیں ہوگی اتر کر پڑنی ہوگی اور مجبوری ہو تو اب ہو جائے گی اب ہوائی جہاز اب ہوائی جہاز اتر کے نماز پڑھیں گے آپ کا کیا ہوگا دروازہ کھولتے ہی آپ بھی نہیں رہیں گے مسافر بھی نہیں رہیں گے لہذا ہوائی جہاز میں رکنے کا کوئی آپشن نہیں کھڑے ہونے کوئی آپشن اگر ہے بھی تو ہوا میں زمین پہ تو نہیں لہٰذا اس میں جو نماز پڑھیں گے وہ واجب العیادہ نہیں ہوگی نماز ہو جائے گی چندے میں